بسم اللہ الرحمن و رحمۃ الحمد صلی اللہ علیہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت موجود تمام خورآ باقی تمام سامعین خوراً مسلم سلام عرض کریں ہمارے سلسلہ داس کتاف الحا باب الجہاد میں صدر نمبر چھ ہے اور صفحہ نمبر ایک سو باون کا پیراگراف نمبر تین سے شروع ہو رہا ہے تو یہ آپ تو پہنچا دیا جہاد اکبر کے امام کے اعلیٰ شرائط ادنا شرائط جہاد اصغر کے امام کے شرائط ہاں جی اور ساتھ ہی جو زیاد اصغر جن لوگوں پر واجب ہے ہاں جی ان کے شرائط اور جہاد اصغر جن لوگوں کے اور جن لوگوں پر واجب ہے ان کے شرائط بیان ہو گیا اب اسی حصے کو کمپلیٹ کرنے فرماتے ہیں، وفیل جہادیں نے ان دونوں جہاد یعنی جہاد اکبر اور جہاد اصغر ظاہری دشمن سے لڑنا جہاد اصغر نفش جہاد اکبر ان دونوں جہادوں میں منیشتماز شرائط الوجوب ہر وہ شاعت جس میں جن میں اس جہاد کے واجب فن کی شرائط پایا جائے یعنی جن مردوں میں جہاد اصغر کی واجف فن کی شرائط پایا جائے جن میں جہاد اکبر کی شرائط پورا شرائط کے جہاد اکبر کرنے کی شرائط جن میں پورا ہو جائے ہاں جی وہ جاد نے منیشتما دونوں جہاد میں وہ لوگ جن میں اکٹھا ہو گئے شرائط الوجوب فی فی یعنی یہ دونوں جہاد واجف ہونے کی شرائط جن میں پائے جائے زیادہ اکبر لڑنے والے کے لیے اکبر کی اصغر و اصغر کی ساتھ ہی وا وجد امامن اور زیادہ اصغر میں اصغر لڑنے کے لیے ایک امام مل گیا اس کی شرائط کا حامل زیاد اکبر میں اکبر لڑنے کا امام ایک منشد کامل مل گیا جو مجاز ہے اخذ بیعت کا اور مسلسل اللہ رسول اللہ اور باقی شرائط تو وہ امام ملے ہاں جی دونوں میں امام ملے اور وہ امام و ہو۔ اور وہ امام دعوت دے جہاد ازغر کے امام جہاز ازغر کی طرف زیادہ اکبر کے امام زیادہ اکبر کے دعوت دے ہاں جی یو لیکن شہد جو ہے جن میں شاید پایا جاتا ہے وجوب کا وہ بول وہ لوگ وہ جہت نہ کرے بھی نفس سے اپنے نفس ہے ہاں جی اور بھی مال ہے اپنے مال سے اور بھی کیلے میں دونوں نفس مال دونوں سے یعنی جن میں صرف مال ہے وہ مال سے ہاں جی جن میں جو طاقت بھی ہے جسمانی طور پر یا جہاں اقبال یا جہاز اخبار لڑنے کا مال نہیں ہے تو وہ صرف اپنے جسمانی طور پر وہ جہاد لڑیں گے جن میں دونوں ہیں وہ دونوں طرف سے جہاد کو مدد کریں گے اس میں شامل ہو جائیں گے تو ان میں جو امام اس کو ایک امام بھی ملے اور وہ امام دعوت دے ہاں جی وہ امام پالے وہ اور امام دعوت دے لیکن یہ شاد ولم یو اور لیکن یہ جہاد نہ کرے بے نفس اپنے نفس تین خود اور وہ مال یا جان سے اور مال اپنے مال سے زیادہ اکبر میں دشمن کے ساتھ جمیں نہ خود میدان جام میں گیا نہ مال اس نے خرچ کیا اس اکبر میں نہ خود مرید بن کے زیادہ اکبر کرنا چاہ رہے ہیں شاید سب کچھ ہونے باوجود نہ اس راستے میں کوئی مال دولت خرچ کریں اور بھی گل عما یا وہ دونوں جو ہے اس میں دونوں شاید موجود تھے مال بھی ہے اس کے بعد جان نہ ہے جسمانی طور پر بھی شاید موجود ہے اور اس نے ان دونوں میں سے کسی طرح سے بھی اس کی خدمت اس جاد میں شامل نہیں ہوا اور بھی نائب ہیں اب یہ نائب والے سلسلہ زیادہ اکبر میں نہیں ہے یہ زیادہ اصغر میں ہے ٹھیک ہے یہ سے زیادہ اصغر میں پائے جا سکتے ہیں زیادہ اکبر میں نائب دوسرا جا کے جات کر کے آپ کے نفس تو پاک نہیں ہوگا نا خود کو جانا ہوگا لہٰذا یہ زیادہ اصغر کی شرح تب ہے یہ نائب بیچنا زیادہ اصغر میں ظاہری دشمن سے جان لانے میں اپنے نائب بیشکر زیادہ اصغر میں تو اگر آپ نے جو ہے ان سے تمام شرائط ہونے کے باوجود آپ نے نہ جان سے نہ ما سے کسی طریقے سے بھی آپ نے جام میں یہ جہاد دونوں جہاد میں شرکت نہیں کیا تو فقط اثاط تو بے شک آپ نے گناہ کیا اس بندے نے گناہ کیا کس بات کو صرف گناہ ان لم یقن اگر نہ ہو لہو اس امام کے لیے شوکت اور یعنی کوئی اقتدار امام کے شان و شوکت نہیں ہو اس کے ہاتھوں میں اقتدار نہیں حکومت نہیں حکومت نہیں ہیں اور وہ دعوت دے رہے ہیں اور آپ نے اس کی نافرمانی کی تو پھر آپ گناہ ہو وہ لیکن وہ بغا لیکن دوسری صورت کیا ہے آپ نے بغاوت کی سرکشی کے ان کا انلاشوقتن ان اگر اس امام کے نشان و ہے لیکن آپ نے اس میں حصہ نہیں ہے جیسے علیہ السلام ہاں جی باطنی خلفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری امام بھی اور خلفہ بھی بناتا ہوں تمام اسمام نے بیعت کیا تو حال حال لحاظ سے جامع شرائطی امام سے ظاہر باطین اکبر اخر سب کی اور آپ نے جو ہے ہاں جی میرے ماویہ لشکر کو جو ہے آپ پر بیعت کرنے کے لیے آپ نے دعوت دے دیا ہاں جی لیکن اس نے نہیں مانا آپ کے ساتھ جنگ لڑا لہٰذا میرے معاویہ کو اس لیے تمام عثمانوں نے کہا یہ بندہ باغی ہوا ہے ہاں جی اس کو باغی کہا ہے اس لیے علیہ السلام نے اچھے جنگ لڑا ان کی بغاوت کی وجہ سے تو وہ باغا ان کا نلا و شوق وہ باغی شمار ہوگا اگر وہ ہاں جی اس کے پاس اس امام کے پاس شان شوقا تو حکومت ہو اقتدار ہو عدار ہو ایمان دعوت دے اور وہ کسی بھی طریقے سے نہ خود جائیں نہ مال بھیجیں ہاں جی نہ کوئی نائب کے ذریعے سے وہاں جان کے لیے میں لینے کے لیے نائب بھیجیں یہ ظاہری جانیں جہادہ اصغر کی تعارش را کیونکہ نائب ہے نا جاد میں وہ نائب کون ہے نائب نائب کسے کہا جاتا ہے نائب من وہ شاخ اس سے استناب اور جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا وہ ہائی اللہ اور آمادہ کیا اس کے لیے المعقول اس کی کھانے کی چیزیں ول مربوز پہنے کی چیزیں والا اسلاح اس کے میدان جامع میں ضرورت کی تمام اسلحہ لیکن یہ سب بھی زیادہ اصغار کی طرف شاعر ہے کیونکہ یہ چیزیں زیادہ اصغر میں ضرورت پڑتے ہیں اسلاح والا مرکوب اور سواری یہ بھی زیادہ اصغر میں ضرورت پڑتی ہے انکان فاص اگر یہ گھوڑا سوار گھوڑے پہ سوار کو جان لڑنے والا ہے تو اس کو گھوڑا بھی مہیا کریں اس کے علاوہ ہمارے افطاط لے اور وہ تمام چیزیں جس کا یہ شک زیادۂ اصغر لڑنے کے لیے محتاج ہیں. تمام ضروریات جنگی اس کو مہیا کریں اور پھر اس کو امام کے پاس دیں ہاں یہ ہوگا جہاد اصغر میں اگر ہم ظالگ اب کسی کو جانشین بنانا نائب بنا کے بیچنا جہاد اصغر میں یہ جیسے یعنی جہاد اصغر میں نائب بنا کر بھیجنا جیسے پھر اس اگر آپ خود جانے سے عاجز ہے تو آواز ہمیشہ آپ خود نہیں جا سکتے لیکن آپ اس کو مالی تعاون کر سکتے ہیں ایک بندے کو نائب بنا کے تو پھر آپ کو آپ عاجز سے خود جا بنا سے نفی جانے سے تو پھر آپ جو ہے آج ہی سونے سب میں خود بنفی نفیس جانے پہ تو پھر ہمیشہ جائز ہے یا جوز آوید ہمیشہ جائز آپ کسی کو تمام ضروریات جنگی مہیا کر کے اس کو بھیجیں اپنے نائب کے کیسے لیکن وہ پھر قدرت ہے لیکن آپ خود جامع جا سکتے ہیں آپ قدرت من ساتھ سلامت ہے ہاں جی اور تو پھر اس سب میں شرط ہے ان قابل الاماں اگر امام قبول کرے آپ کی طرف سے نائب بھیجنے کو ہاں جی, یا امام خود قبول کرے اور ماں ین یا وہ حسنی جو ینو کھڑا ہوتا ہے مانا و امام کی جانی جگہ پہ یعنی نائب امام یا امام قبول کرے اس کی نیابت کو یا نائب امام اس کے نائب کو یعنی قبول کرے یعنی نائب امام بولے ٹھیک ہے آپ اپنے خود نہ آجیں, اپنے جانشین سین دیں بولیں تو آپ نائب بیچ سکتے ہیں ورنہ آپ کو خود کو جانا پڑے گا کیونکہ آپ میں قدرت ہے خود جانے کا خوب آگے ہمارے بس بھیا جی وا امام اوم من ینا و ہو بس واجف ہے امام پر ہاں جی او, او یا من ین ین ین ینو امانہ وہ شاہ جو امام کی جینشین قائم مقام ہے اور دعوت ہو دعوت دینا یعنی ہر شخص کو ہاں جی دعوت دینا جہاد کے لیے یہاں پر جن جی جہاد اصغر کے طرف دعوت دے دیں ان قبل اگر اس نے جہاد اصغر میں آنے کو یا خود آیا یا اس نے نائف بنایا نائب بھیجا اور امام کی دعوت کو قبول کیا تو فقل فاطاد تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا یعنی یہاں زیادہ اکبر میں بھی اصغر میں دونوں میں بھی امام نے دعوت دیا اور آپ نے لگ کہا اور امام کی سرپرستی میں زیادہ اصغر لانے والے نے زیادہ اصغر لڑا اکبر لانے والے نے اکبر لنا تو وہ یقینا کامیاب ہو گیا لیکن وہ اکبر لیکن اس نے قابول نہیں کیا زیادہ اکبر یہاں زیادہ اصغر کی طرف ہے اگر اس نے زیادہ اصغر میں شامل ہونے کو قابول نہیں کیا تو پھر فیا جب امام تو پھر واقعی امام پر واجف من ہو اس کو روکنا بالحب جیل میں ڈال کے ہاں جی تو امام جو ہے اس کو قید یا کسی اور طرقے سے انکار کرنے سے روکیں من یعنی اس کو انکار کرنے سے امام کی مخالفت اور جام عدم شرکت سے اس کو روکیں اس کو منع کریں کیسے بالحب سے اس کو جیل میں بھیج کر قید کر کے اور بال اگر یہ باغی کے مقام پہ پہنچائے تو اس کو قتل کر کے اور باقی کے مقام پہ پہنچائے تو اور بغیر میں اس کے علاوہ جو بھی پالیسی یعنی اس کے ساتھ کارروائی کی صورت میں امام کرنا مناسب سمجھے ان دونوں کے غیر کے ذرائع خی اختار اور امام تو امام کے لیے اختیار ہے فی ما فی وہ کارروائی کریں جس میں ہو مسلحت الاسلام اسلام کے مسئلہات ہو اس کو جیل بند کرنے میں مسئلہ ہو تو, تو جیل بند کریں قتل کرنے میں مسئلہ ہو قدر کریں یا کوئی اور کارروائی جیسے جرمانے وغیرہ لگانے میں ہاں فساد جی؟ دیکھیں وہ لگا دیں تو جس میں فرماتے ہیں جو فخار امام اختیار کرے گا اس باغیشات کے حوالے سے فی معافی وہ کاروائی جس میں مسلحات ہو مسلح اسلام اسلام کے مسئلات ہو وہ لا یوس اور اور کسی مسودے کا سبب نہ بن جائے یعنی کسی فساد فضنے کا سبب نہ بن جائے اس کا جیل میں بھیجنا یا اس کا قتل کرنا کسی فدنہ فساد کے سبب نہ بن جائے ہاں جی؟ وہ نہیں بننے لے نہ بننے والی فساد اور, اور بگار پیدا ہونے والی ہاں جی جو کام نہ کریں بلکہ یہ چیز ان چیزوں کا سبب نہ بننے والا کوئی بھی مناسب کارروائی امام اس باقی کے ساتھ کریں خب یہ امام ملنے کی شرح میں جہاز اکبر اصغر کے لیے تو جہاد اصغر میں نائب ہی کا بھی حکم ہے بھیجنا ضروری اگر استطاعت ہو تو لیکن جہاد اکبر میں زیادہ اخبار تو صرف خود نہ لڑ رہے ہیں اس میں نااہب بیچ کے آپ کے نہ نصف اکنا ہوگا نہ آپ مقامات ولایت پہ پہنچیں گے اخبار لیکن وہ لمحو جت امام امامون لیکن اگر جہاں تک اصغر لڑنے کے لیے یہاں اصغر مراد ہے اور اصغر لانے کے لیے کوئی امام نہ پائے لمح یو جد نہ پائے کوئی امام اور تو پھر کیا ہے وہ ملک المن المسلمین لیکن ملک یعنی بادشاہ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ ملک کو بادشا کو کوئی بادشاہ من میں مسلمانوں کا کوئی بادشاہ یورید ہو ارادہ رقط ہے محربۃ القفار کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا ایک دشمنوں کے دشمن ہے ہاں جی دشمن کافر ملک ہے وہ وہ آپ کے نقصان پہنچانے کے ہمیشہ تاغ میں رہتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے ہاں آ اس مسلمان حاکم کے ذریعے اس مسلمان بادشاہ کے ذریعے سے ان کے خلاف اس دشمن اسلام کے جو دشمن ہے اس کے ساتھ جنگ کرنے جائز ہے. ہاں جی تو محربت ہو یہ جزو جائز بلکہ نہ صرف جائز یہ صاحب بلکہ مشتابِ الجہاد و جہاد کرنا اس بادشاہ لیمن کے مائیت میں لمن نت نتصب ہے ہر اس شاخ سے لجو متصف ہو بھی شرائط الوجو بھی ہاں جی جہاد واجب ہونے کے شرائط کے ساتھ ما وجود الامام امام کی موجودگی میں یعنی جن لوگوں پر امام ظاہری دشمن سے جان لڑنے کی شرائط موجود تھے امام ہو تو ان کا جہاد واجب تھا واجب ہونے کی شرائط میں پایا جاتا تھا اب امام تو نہیں ہے لیکن ایک مسلمان بادشاہ کوفات سے جان لڑیں تو پھر جن لوگوں پر امام کی موجودگی میں واجب تھا اب ان کے لیے اس بادشاہ کے سرپرستی میں اسلام دشمن لوگوں سے ہاں جی جان لڑنا مستحب ہے یہ جہاد اثار کے بارے میں ہو گیا پھر میں اس میں جو ہے ایک بادشاہ کے ذریعے سے بھی ہاں جو آج کے حکمران جو سچا اسلام دوست ہو اور سچ مچ اسلام دشمن انارسی سے جان لڑنا چاہتے ہیں ہاں جی اور اس کی خیر اسلام کی سب واضح ہے اور اگر یہ جہاد نہ کرے تو دشمن آپ کے خلاف جان لڑ کے کو نقصان کو جانے کا خطرہ ہے اسی صورتوں میں جو ہے آپ دشمن کے ساتھ جان لڑیں بادشاہ کی مہیت میں وعمل جہاد الاکبر لیکن جہاد اکبر جو نفس کے ساتھ جان ہیں اس उस میں اس کے لیے کیا ہے کیا کسی بادشاہ کسی عام شاہ کی سرپرستی میں ہاں اس کی شرائط کے بغیر کسی مرشد کے بغیر جہاد اکبر کر سکتے ہیں جس وقت آج اس طرح آج کل نرواش دنیا میں چل رہے ہیں محمد جہاد الاکبر بھارت جہاد اکبر جو نرس کے ساتھ جہاں اور طرقات کے اعلیٰ منازل تو کرتے کرتے فنا اللہ بکاء اللہ کے عالم منازل پر پہنچنا ہے اور خود کو بھی مرشد کے مقام پر پہنچانا ہے تو وہ جہ عمل جہاد الاکبر فلا یا جو الجائش نے ہیں عل مغر فی حضرت مشدد صرف ایک مرشد کی حضوری میں جب ایک مرشد کامل تک موجود ہو ایک مرشد کامل موجود ہو اور وہ آپ کو دعوت دیں ہاں جی آپ کو جہاد اکبر کی طرف تو پھر آپ کو جو ہے اس کی سرپرستی میں آپ یہ جہاد کرنا آپ کے لئے جائز ہے تو اللہ یہ جزو جاید حضرت کی مرشد کے جو ہے کے بغیر اور وہ مرشد بھی جو ہے مرشد کے مقام پر بھی ہو اور اس کے لیے ہاں جی اپنی مرشد کی طرف سے جو عالم مقامات پہ پہنچا ہوا ہے اور وہ مجاز ہیں بییال دینے کے لوگوں سے اور وہ اس کا سلسلہ سلسل بھی ادھر میاد رسول اللہ تک پہنچتا ہوں تو ایسے مرشد کی اجازت تو اس مرشد کو ہاں جی تو پھر جو ہے یہ تو اسی مرشد کی سرپرستی میں آپ جہاد کر سکتے ہیں یادہ اکبر تو شاذ فرماتے ہیں ام اکبر بالجادہ اکبر فلاح جد وجاید اللہ مغرفی حضرت مرشد کسی مرشد کی موجودگی میں غمن تقول مشاہدہ پر جو شخص مجاہدہ کا ارتقاب کرنے مجاہدہ کرنے لگ جائے اس مجاہدہ جائیداد بج یہ نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کرے اور ترقی کے ان مخصوص طریقوں سے تو آپ کو اعلیٰ مقامات پہ فنا اللہ بغاب اللہ کے منازل پر پہنچانا ہے بلا منشد کسی جی مصنف مرشد کا بغیر اجازت یافسات سلسلہ رکھنے والا تو کیا کیا, کیا وہ یہ آدمی ہدایت پائے گا نہیں بلکہ فقات دینے بے شک اس بات میں کوئی شک شعبہ نہیں ہے یہ آدمی گمراہ ہو چکا ہیں جو آدمی مرشد کے بغیر سلسلہ رہنے والی اجازت یافتہ مرشد کے بغیر خود اپنی طرف سے ہاں یہ ہے ایسے دو نمبری لوگوں کے سرپرستی میں جن کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ہاں جی حسلاً وہ مرشد نے مرشد کی شرائط ان میں شرے سے نہیں ہے ایسے لوگوں کی سرپرستی میں اگر آپ جو ہے یہ مشاہدہ کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا حقصل را تو بے شک آپ گمراہ ہو گیا و غوا اور ہلاک ہو گیا یہ شاست کے براتن میں یا کوئی معمولی بات نہیں ہے جو شخص جامع شرائط ہان مرشد کے بغیر اجازت یافتہ سلسلہ رکھنے والا جو شاخت نے اوپر شرائط بیان کیا اسے کم اس کم از کم والی شرائط بھی اگر نہیں ہیں تو آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند پر کسی کو چاہے لو ان لوگوں لوگ جنہوں نے جو ہے نہ مدرسے میں ایک دن رہا نہ کسی مستند مرشید سے ان کو اجازت یا ہے ان کی سرپرسی میں کوئی عمل عبادت کیا ہے ہاں جی راتوں رات جو ہے مرشد بن جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اپنی جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذکر فکر تہذیب دینے شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کی سرپرسی میں آپ آ جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے سے حکمت فقط ظاللہ تو بے شک یہ شاید گمراہ ہو گیا وغوہ اور ہلاک ہو گیا ولجہاد یہ ان یہ اللہ کل کے درست پڑیں گے